اب تک آپ مجھ سے دریا کہانی ہیں آج میں آپ کو ایک پل کی داستان سنا رہا ہوں ڈیرا اسماعیل خان کہنے کو صبح سرحد کا شہر ہے مگر پنجاب سلک لگا ہوا ہے ڈیرا اسماعیل خان اور نے پنجاب کے درمیان صرف ایک دریا حائل ہے مگر یہ کوئی چھوٹی موٹی ندی نہیں بلکہ وہ شیر در ہے تبت اور لداخ والے اگر دیکھیں تو انہیں یقین آ جائے کہ یہ حقیقتا شیر دریا ہے وہاں اوپر لداخ میں میں جس دریائے سندھ کو اپنے پتلون کے پائچے چڑھا کر پار کر گیا تھا یہاں نیچے ڈیرا اسماعیل خان میں اسی دریائے سندھ کا پارٹ چودہ میل کا ہے لداخ میں تو میرے گھٹنے بھی نہیں بھیگے تھے یہاں ڈیرا اسماعل خان میں یہ دریا ایسا جان لیوا ہے کہ جب ہر دسویں بارہویں دن ایک نہ ایک نوجوان کا ڈوب جانا معمول ہو گیا تو ڈیرے والوں نے ڈر کے مارے اپنی تیراکی کی بہت پرانی روایت ترک کر دی. دیکھنے میں اس جگہ دریا سندھ پھیل کر چپ سا ہو گیا ہے مگر یہ صرف نظر کا ہو گا ہے اس دریا نے اس شہر کو بار بار اجاڑا ہے رات کو آیا اور ڈیرہ اسماعیل خان کو بنیادوں سے بہا کر لے گیا ہر مرتبہ شہر والوں کو ذرا ہٹ کر اپنا نیا شہر بسانا پڑا ڈیرہ اسماعیل خان اپنی موجودہ جگہ سے چھ کلومیٹر میٹر دور تھا مگر سن سندھ نے اسے اجار دیا چنانچہ لوگ بلوچ سردار محمد اسماعیل خان کے بسائے ہوئے اس شہر کو اٹھا کر اس کی موجودہ جگہ لے آئے اوپر کی سمت چشمہ بیراج بن جانے سے دریا کی سرکشی کچھ کم تو ہوئی مگر اس کا پھیلا ہوا دامن سمٹ نہ سکا پنجاب کا ساحل اب بھی چودہ میل دور تھا اور اس ساحل پر جدید ریل گاڑیاں بھی دوڑ رہی تھیں بسیں بھی چل رہی تھیں منڈیاں بھی وہیں تھیں اسپتال بھی وہیں تھے کالج اور مدرسے بھی اسی کنارے پر تھے ڈیرہ اسماعیل خان والے خوشی خوشی نہیں جاتے تھے بلکہ ان کی ضروریات انہیں کھینچ کھینچ کر پنجاب لے جاتی تھیں اور دریا پار اترنے کے لیے انگریزوں کے زمانے کا ایک چھوٹا جہاز ہی دستیاب تھا جسے آپ چاہیں تو فیری کہلیں ہم اس روز اس فیری کے عرشے پر کھڑے تھے دور دور تک دریا تھا بیچ میں بڑے بڑے ٹاپو تھے سلسبز زرخیز اور چھوٹے بڑے درختوں سے ڈھکے عرشے پر میرے ساتھ بہت سے احباب تھے ان سب کو اس فیری کے سفر اور اس سے بھی بڑھ کر اس سفر کی صحبتیں یاد تھیں ہمارے ایک میزبان ہمیں بتا رہے تھے اس فہری،, فہری کا نام ایس ایس جہلم ہے اور یہ پاکستان بننے سے پہلے سے یہ یہاں پر موجود ہے اور اس کے ذریعے جو دریا خان اور ڈیر اسماعیل خان کے درمیان یہ جو دریائے سندھ ہے جو اس پل جو ڈیرا دریا خان پل بننے سے جو ایک سال جس کو ہوا ہے یہ پانی چودہ میل کے احاطے میں پارٹ میں تقسیم ہے اور اس کے درمیان میں دو اور بیلٹ ہیں پہلے میں خان سے دریہ خان جاتے وقت ہمیں پورا دن لگ جاتا تھا پہلے ہم یہاں سے اس جہاز کے اوپر ایسا ذیل کے اوپر جس کے اوپر مویشی بھی اور انسان بھی سب سفر کرتے ہیں اور اس کے دو منزلیں ہیں تو یہ کافی دیر کے بعد یہ اس کنارے پہ پہنچتا ہے پھر وہاں سے ہم بسیں لیتے ہیں پھر ہم دوسرے دریا کے دوسرے پارٹ میں پہنچ جاتے ہیں وہاں <تصف> پر پھر کشتی ہم لیتے ہیں اور پھر ہم جو ہے نا دوسرے اس طریقے سے پورا دن لگ جاتا ہے اور تین پانیوں کے حصوں کو جو ہے ہم وہ کرتے ہیں اور انہیں اسی کے درمیان میں آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہمارے پاس اور یہ لانچیں موجود ہیں تو کچھ پورشنز میں جہاں پر پانی زیادہ ہو وہاں پر یہ لانچیں چلائی جاتی ہیں جہاں پر پانی کم ہو تو پھر کشتیوں کے ذریعے ہم لوگ یہاں پر سفر کرتے ہیں یہ لانچوں میں پل... میں دیکھ رہا ہوں غالباً دودھ لایا جا رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے یہ اس کے درمیان میں جو دریا خان اور ڈیر اسماعیل خان کے درمیان کچھ ویلجز ہیں جسے ہم ادھوانا بھی کہتے ہیں اور کچی آبادی ہیں جہاں پر خشکی کہ آپ کو چھوٹے چھوٹے یہ بیلٹ نظر آتے ہیں تو یہاں پر یہ لوگ رہتے ہیں کبھی کبھی اگر طوفان زیادہ آجائے جائے پانی زیادہ آ جائے تو خدا نخواستہ یہ پھر بہ جاتے ہیں تو یہاں پر چونکہ گھاس وغیرہ چارہ آسانی سے مل جاتا ہے تو یہاں پر جو لوگ جو ہے نا وہ لے آتے ہیں اور پھر یا تو یہ پانی یا تو یہ دودھ جو ہے ان کے ذریعے لے آتے ہیں یا پھر یہ ہم سندھاری کہتے ہیں جو اس کو ہم پھونک دیتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے نا انسان سفر کرتا ہے یعنی وہ جانور کے کھال کا بنی ہوئے مشک مشق اس مشک کے اوپر وہ انسان تیرتے ہیں اور اس کے پیچھے بہت ہی زیادہ جو ہے نا دودھ کو مٹکوں اس میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں سٹیل کے برتنوں میں اس کو وہ لے آتے ہیں اور چونکہ پانی بہت ہی ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ دودھ جس جہاں پر پہنچے تو اوپر مکھن جو ہے نا تیر رہا ہوتا ہے ایک دفعہ کا واقعہ یوں ہوا کہ اس ایمانداری تو بہت زیادہ ہے تو بعض اوقات ایک دفعہ جس وقت اس دکاندار کے پاس دودھ فروش کے پاس ہم گئے اور اس وقت ہم انتظار میں تھے کہ ابھی ہم جو ہے نا فوراً اس کو کھولیں گے اور اس میں سے اوپر آج مکھن ہم لیں گے تو بجائے مکھن کے جس وقت ہم نے دیکھا تو وہاں پر ایک چھوٹی سی مچھلی تیر رہی تھی تو ہم نے کہا کہ بھائی یہ مچھلی کہاں آ کہ گئی آج دودھ کی مکھن بننے بج... بننے کی بجائے یہ مچھلی کیسے بنی تو کہ دوسرے آدمی نے ہمیں بتایا کہ اس نے راستے میں ایکچولی دریا سے پانی تو اس میں وہ مچھلی چلی گئی ہاں تو اس دور دراز علاقے کو پنجاب سے جوڑنے والے جہاز کی باتیں جاری تھیں ہمارے میزبان بتا رہے تھے کہ اس میں انسان اور حیوان کیسے سفر کرتے تھے اور لگتا تھا کا نیچلی منزل میں سارے مویشی ہوتے ہیں جبکہ اوپری منزل جس کے اوپر ہم اس کو کھڑے ہیں تو ہم مویشی والی جگہ پہ نہیں کھڑے ہیں بلکہ انسانوں والی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں پر جو اور اس کی ٹکٹ صرف جو ہے نا چار آنے مطلب کب سے آپ کا خیال ہے کہ اب یہ بند پڑی نمائش کے طور پہ یہ تقریباً تین چار سال ہوئے ہیں اس سے क्या? پہلے تو یہ چلتی رہی ہے کیونکہ یہ دریا خان پل اور دریا خان دیر اسمل خان پل جو بنی ہے हाँ. اس کو تقریباً سال ڈیڑھ ہوا ہے اس سے پہلے تو یہ باقاعدہ طور پہ یہ چلتی چلتا تو اب بھی ہے یہ نہیں ہے کہ اب نہیں چلتا ہے مگر اب ضرورت ضرورت نہیں اس پل کا قصہ یہ بتاتے ہیں کہ جب پہاڑ جیسا تربیلا ڈیم بن کر تیار ہو گیا اور مٹی دھونے والی بڑی بڑی مشینیں فارغ ہو گئیں تو ان کی بچی کھچی زندگی سے فائدہ اٹھانے کی سوچی گئی اب دو تجویزیں سامنے تھیں ایک یہ کہ دریائے سندھ کے دائیں کنارے پر پشاور سے کراچی کی بندرگاہ تک جدید شاہراہ بنا دی جائے یا پھر دریائے سندھ کے تین اہم مقامات پر پل بنا کر کروڑوں لوگوں کے دکھ دور کیے جائیں آخر فیصلہ پلوں کے حق میں ہوا اور یوں ڈیرا اسماعیل خان اور دوسرے کنارے پر دریا خان کو ملانے والا یہ پل بنا جس کی کہانی آج میں کہہ رہا ہوں مگر آگے چلنے سے پہلے ذرا ادوانا کی کچھی آبادی کی بات کر دیں ہوا یہ کہ اس جگہ دریہ نے کئی بار رخ بدلا مگر دریا اپنے پرانے راستوں پر بھی بہتا رہا اور نئے راستوں پر بھی اس طرح بیچ میں خشکی کی بڑی بڑی پٹیاں رہ گئیں جنہیں یہ لوگ کچی آبادی کہتے ہیں شہر میاوالی کا تو پرانا نام کچھی ہی تھا اور یہاں کی زبان میں اس علاقوں کو جس سے دریا لگا لگا بہتا ہو کچھی کہتے ہیں ہاں تو ان ٹاپوں میں کافی آبادی ہے خوب کھیتی باڑی بھی ہوتی ہے مویشی بھی ہوتے ہیں جن سے دودھ بھی خوب حاصل ہوتا ہے میں یہ سوچ کر محسوس ہو رہا تھا کہ دریا کے راستے شہر پہنچنے تک اس دودھ سے الگ ہو کر اس کا مکھن اوپر تیرنے لگتا ہے وہیں میری ملاقات ایک لانچ کے کپتان احمد نواز سے ہوئی ہر روز کچی آبادی اور ڈیرا اسمائل خان کے درمیان سات آٹھ پھیرے کرتے ہیں اور شہر والوں کے لیے دودھ لاتے ہیں میں احمد نواز کی لانچ میں کھڑا تھا اونچے اونچے کناروں پر جھکے ہوئے درختوں کے سائے میں کھڑی لانچ دریا کی لہروں پر ڈول رہی تھی اور ہم باتیں کر رہے تھے بھی ہوتا ہے نا جی اسے پھر تو زیادہ ہو جاتا ہے ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا کیونکہ ہلتا ہے اس سے مکھن بن جاتا ہے جی لانچ میں وہ مکھن نہیں بنتا جو گدی پر لاد کر لاتا لا رہا ہوتا ہے نا جی اس لیے پھر کیونکہ ہلتا ہے اس میں مکھن بن جی ادھر سے اور کیا چیزیں لاتے ہیں اور جی مطلب مال مویشی آتا ہے گندم آتی ان کی اور چیزیں بھی آتی رہتی ہیں جی سب چیز آتی ہے اور ادھر سے کیا لے جاتے وہ جو آتے ہیں پھر وہ واپس جاتے ہیں دودھ ادھر بیچ دیا پھر وہ ان کا سامان اپنا خریدا گھر کا سامان کھانے پینے کا خریدا بھینسوں کا سامان خریدا کھل گوت وغیرہ اسے خرید کر پھر لے گیا جی ادھر اچھا ادھر کم سے کم جو ہے مطلب 18 20 ہزار سے زیادہ آبادی جی تو ٹریکٹر چل رہے ہیں ٹوب لگے ہوئے ہیں ابادی اب اتنا مطلب گوارا ہوا ہے کہ حد سے زیادہ گوارا ہوا ہے کیونکہ اس ٹائم گوارا جو تھا مطلب ایک بوری دو پر مل رہی تھی اب جو ہے دو پر ہو گئی بوری اتنا کم ہو گیا جی صاحب ریٹ بڑا کم ہو گیا ہے کیونکہ فصل کے موسم ہے ان لوگوں کو تجارتیوں نے گرا دیا ہے کراچی میں دو میلیں چل رہی ہیں ان کی کیونکہ پاؤڈر وغیرہ بنتا ہے اور کوئی چیز ایسی بنتی نہیں اس لیے انہوں نے آپس میں مطلب معاہدہ کر لیا ہے کہ اس کا جو ہے نا ریٹ کم کر دیا جائے وہ غریب جو ہے اب پیٹ رہے ہیں کیونکہ وہ جو ہے اپنا بھی ہمارا بیج بھی اب نہیں بن رہا جو ہم نے کاش کیا ہے ٹو ویل چلایا ہے ڈیزل جلا ہے اس کے باوجود اتنا پیسہ ہمارا نہیں بن رہا اسے اب بند بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے قرضے پر لیا ہوا تھا اتنے پیسے اس کے اوپر آپ ہوتے نہیں ان کے اوپر <تصفح> وہ اب غریب چیخ رہے ہیں جی یہ انہیں نقصان ہو گیا جی اچھا یہ بتائیں کہ فیری پر آنے جانے کا مال لانے کا کرایہ کیا ہوتا ہے ریٹ جی ایک روپیہ فی آدمی کا لانچ پہ, لانچ پہ جی اگر جہاز پر جہلم پر آپ جائیں تو چار آنا جی پچیس پیسے کیا اب, اب نہیں چلتا جی کیونکہ پل بن چکا ہے اتنی سواری ہوتی نہیں ہے جی اس لیے جہلم کو بند کر رکھا دو لانچ <coughs> جی. ایک روپیہ لیتے ہیں مال, <coughs> کا مال, مال نہیں ہوتا اس میں مال مویشی کے لیے جو جی کشتیاں رکھی ہوئی ہیں وہ سامنے کشتیاں ٹھہری ہوئی ہیں جب مال مویشی آ جاتا ہے کشتی میں لاند کر پھر ادھر لاتے ہیں جی جی میں نے لانچ کے کپتان احمد نواز سے سیدھا سادہ سوال کیا آپ بتائیے ڈیرا اسماعیل خان کو جسے آپ ڈی آئی خان کہتے ہیں پنجاب سے ملانے والے اس پل کے بننے سے خلق خدا کو کیا فائدے پہنچ رہے ہیں پل بننے سے جی ڈی آئی خان کو بڑا فائدہ ہو گیا ایک تو مال آ رہا ہے پسنجر بھی آ رہا ہے جی اور اس کا جو ہے مطلب ہے لو ٹرک بھی آ رہا ہے جی ادھر سے اور جو پسنجر کو ہے جو زیادہ سے زیادہ جو تکلیف تھی وہ رفع ہو گئی ادھر لیڈیز کو اتنی تکلیف ہوتی تھی جب پانی آ جاتا تو پانی میں چلتی تھی وہ اور ان کا جو صبح سے چلتی تھی چھ بجے ادھر وہ کم سے کم جی تین گھنٹے چار گھنٹے چھ گھنٹوں کے بعد وہ پہنچتی تھی کراچی کا سفر اور یہ ڈی اے خان کا چودہ میل کا سفر برابر یہ برابر تھا اس سے تکلیف ہوتی تھی ادھر تکلیف نہیں ہوتی تھی اور مسافروں کو رات کو دریا خان میں پڑتا تھا سلوک ہوتا تھا وہاں سلوک وہ تو تھا جی کیونکہ ہوٹل والے تھے وہ مسافر تھے ان سے مطلب ایک تو چار کا کرایہ بھی چارجنگ کرتے تھے زیادہ اور جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں اسے بھی زیادہ چارج کرتے تھے اور تکلیف زیادہ ہوتی تھی عورتوں کو کیونکہ ادھر نہ کوئی ایسا کمرے ہیں نہ کوئی چیز ہے مطلب ایسے واشے پڑنے پڑ اب یہ راستہ کتنی دیر میں طے ہو جاتا ہے اب یہ راستہ اگر زیادہ جاتا زیادہ مطلب اگر دے لگے تو آدھے گھنٹے جاتا جاتا میں نہیں تو 20 منٹ میں طے ہو جاتا ہے اور اب اس کہانی کا دوسرا رخ بھی سن لیجئے ڈیرا اسماعیل خان تمام بڑے شہروں سے دور ملتان یہاں سے ایک سو ساٹھ میل کے فاصلے پر ہے اور بیچ میں دریا ہے پشاور یہاں سے دو سو دس میل کی دوری پر ہے اور بیچ میں پہاڑ اور ویرانے ہیں پھر کسی کے ہاتھوں نئے زمانے کا ایک کارنامہ انجام پایا جس شہر کو بسا کر اس کے بسانے والے بھی بھول گئے ہوں گے اس نے اس شہر میں ایسی بڑی اور شاندار یونیورسٹی تعمیر کرا دی کہ آپ دیکھیں تو خود اپنی آنکھوں پر اعتبار نہ آئے اس یونیورسٹی کی داستان اگلے ہفتے سناؤں گا انشاءاللہ شاء فی الحال تو یہ سنیے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی اس یونیورسٹی کے پہلے وائس چانسلر نواب اللہ نواز خان نے اپنی ایک ہزار ستر ایکڑ زمین اٹھائی اور یونیورسٹی کو سونپ دی اس وسیع و عریض خطے کے ایک گوشے میں صرف دو سو ایکڑ زمین پر تو یونیورسٹی کا کیمپس بن گیا اور طے یہ پایا کہ باقی زمین پر یونیورسٹی کا شہر بسایا جائے گا اور یہ فیصلہ ہونا تھا کہ مکانوں کے لیے زمینیں خریدنے کے خاطر ایک خلقت دوڑ پڑی اس یلغار کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ یونیورسٹی کے سر دروازے سے لگی لگی جو سڑک آگے تک جاتی ہے خیال تھا کہ دریائے سندھ کا پل اسی سڑک پر بنے گا اور اس کے بعد رہائشی پلاٹوں کی مٹی سونا چاندی بن جائے گی قریب تھا کہ اس زمین پر بہت بڑا جیتا جاگ شہر کھڑا ہو جائے کہ پل کی تعمیر کا اعلان ہو گیا اور اعلان ہو گیا کہ یہ پل یونیورسٹی والی سڑک پر نہیں بلکہ غلیل کی شاخ کی طرح الگ ہو جانے والی دوسری سڑک پر تعمیر ہوگا یہ اعلان ہونا تھا کہ ایک عجب واقعہ ہوا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی بستی بسنے سے پہلے اجڑ گئی ہو پل کی تعمیر کا مقام بدلنا تھا کہ اس زمین کے اس محبوبہ کے عاشقوں کی نگاہیں بدل گئیں اور پھر ان میدانوں میں گھر بنانے کے لیے کوئی نہیں آیا پل بن گیا مگر بستی کی تعمیر کا پورا منصوبہ ٹھہ گیا آج کی کہانی یہیں ختم ہوئی